وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اور اگر وہ صبر کرتی یہاں تک کہ آپ ان کے پاس نکل کر آتی تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے